واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں کسس المبیا علیہ مسلاد التسلیم کے سلسلہ دروس میں سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلام کے بارے میں ہم درس میں آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد تشریح و تفلیق کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم الخرید علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اپنے خاندان سے وقت کی مبتدی رقوت ان سے ٹکر لی اور بوتوں کو توڑ ڈالا جو الحمدللہ آپ سن چکے تو اتنی بڑی ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کچھ عقل آتی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ حقائق کو سمجھ لیتے، مسائل کو سمجھ لیتے کہ بھی جو ٹوٹ گئے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں یا خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ کیسے بن سکتے ہیں جو اپنی حفاظت نہ کر سکیں وہ ہمیں کیا چھڑائیں گے یعنی ان کو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے تھا لیکن بجائے سمجھ آنے کے جہالت میں اور دشمنی میں اور عداوت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں قرآن پاک نے سورت اسات میں فرمایا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر دیا کالو لال ان پالک اور دوسری جگہ قرآن طے کالو ہل سرو آل ہتھ ہندری دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ فضرت ابراہیم کو جلا دو یہاں بھی قرآن نے دوسرے اسلوب میں بیان آگ کیا بنیا ن الفو بل جہیم انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بنائے ایک دیوار بنائے جگہ بنائے آگ جلائے اس میں اس کو ڈال دیں اس سعود باللہ. آگ میں تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جلتے تو علمائے گرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ تھی حویہ اس جگہ میں ایک ارض تھی ارد سلبائے خشک زمین بالکل بنجر بیکار قسم کی زمین تو ایک میل بائی ضرب ایک میل میں انہوں نے دیوار دی اور اس میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنی شروع اور ان کی کا یہ حالت گئی عالم تھا کہ وہ یعنی ان کی عورتیں مرد منتیں مانتے تھے کہ میرا بچہ بیمار ہے دکھ ہے پریشانی میں مبتلا ہوں خدا کرے ٹھیک ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے تو نہیں لکڑیاں ڈالوں گا اصل بات یہ ہے کہ آپ ان واقعات کو اللہ کے قرآن کے جو واقعات ہیں یہ تاریخی کسے نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں یا ہم جیسے کسے کہانیوں کی کتابیں سنانے رکھ لیتے ہیں کہ یاد نیچنی آ رہی ذرا تھوڑا سا پڑھ لو اللہ کا قرآن اس لیے نہیں اللہ کے قرآن میں ایبر ہیں مواعظ ہیں تذکرہ ہے ہدایات ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اسی بات کو دیکھیں کہ بھی ایک دائی جب اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا آج اگر آپ اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے برادری میں توحید کی بات کریں آپ کہتے ہیں جی کہ شرارت ہو جائے گی جھگڑا ہو جائے گا بس گزر رہی ہے بات نبھ رہی ہے بس ٹھیک ہے جب کسی کو اللہ چاہیں گے ہدایت دے دیں آپ اگر کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہوں کہ آپ کے سامنے شرک ہو رہا ہو آپ کے سامنے بت پرستی ہو رہی آپ کے سامنے کبور پہ سجدے ہو رہے ہوں آپ کے سامنے قبروں کا آگے باقاعدہ چوما جا رہا ہو طواف کیا جا رہا ہو ہاتھ باندھ کے موت کے کھڑے ہوں الٹے پاؤں چل رہے ہوں یا مزارات اولیاء پہ گانے بجانے مجرے قوالیاں ہو رہی ہوں آپ جرت نہیں کریں گے حق بات کریں اور پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پڑھی ہے چھوڑیں جی آپ اپنی بات کریں چھوڑیں دفاع کریں ٹھیک ہے ہمیں کیا ہے ہم کیوں خواہ کا جا کے مصیبت موڑ لے لیں لیکن درس ابراہیم علیہ سلاد و سے سمجھو کہ اللہ کی توحید کے لیے پیغمبر نے کتنی بڑی ٹکر لی جب تک اللہ کی توحید کے لیے آپ ٹکر نہیں لیں گے تو توحید کا مطلب حل کیسے ہو آپ تو اس نسخے کو گھر میں لے کے بیٹھے رہے ہیں مخالفت کے ڈر سے کہ مخالفت ہوگی اللہ فرماد دیکھو کہ میرا نبی ہے خلیل اللہ ہے اور پیغمبر بھی وہ کہ جس کی ذریت میں میں نے نبوت رکھی ہے جس کے پورے خاندان میں نبی میں نے بھیجی ہے اس کے امتحان کا عالم دیکھو کہ ساری قوم ایک طرف ہے باپ ایک طرف ہے ماں ایک طرف ہے قوم ایک طرف ہے صرف گھڑا نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کر رہے ہو نصیحت کرتے رہے ہدایت کرتے رہے تقریر کرتے رہے جب دیکھا کہ اثر نہیں ہوتا تو جا کے بتوں کو توڑ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اس دائی پہ کیا گزری ہوگی جب ایک آدمی اکیلا کھڑا اور ساری دنیا اس کے مفاد اور اسی طرح ہمیں اندرو سے یہ سبق ملتا ہے کہ جی حالت کی حد دیکھو کہ بتوں کے پوجنے والے پتھروں کے پوجنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بولتے نہیں ہیں یہ بول کے بتا بھی نہیں سکتے اطراف بھی کر رہے ہیں لیکن پھر چوم بھی رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی کو بات ہوگی کہ اللہ کے قرآن نے ان کی کلام کو نقل کیا ہے نا کہ کالو حرکو بند شروع والے تک کیا ہو مل کے ہم ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو خدا بندو کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے بیم یعنی بوتا خدا ہے کہ وہ بندو کی مدد کا محتاج ہے لیکن اس کے باوجود بھی قومیں کھڑی ہیں عقیدہ وہی ہے یہی عالم بے آئن ہی آج ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان کروڑوں ایک دو لاکھ نہیں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ قبروں پہ سچے پہ اور قبر پرستی پہ اور قبروں پہ مانگنے میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو دفن ہم نے کیا ہے ان کی قبریں ہم نے کھو دی ہیں ان پر روزے ہم نے بنائے ہیں ان کے مدار ہم نے بنائے ہیں یہاں پر مسجدیں ہم نے بنائی ہیں ان سارا انتظامات ہم نے کیا ہے تو سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں لیکن اب مشکل کو کو ہو گئے وہی عالم ہے کہ بھائی جو اس دور میں جی حالت تھی جو نو علیہ السلام کے زمانے میں جی حالت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جی حالت تھی جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی حالت ہی وہی آج بھی بہت یعنی آپ بڑے پڑھے لکھے چلو بھی ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہمارے لوگ کچھ جاہل ہوتے ہیں ٹھیک چلو زیادہ پڑھے لکھے نہیں اچھا بھی ہندو جو ہیں ان میں بھی اکثری ہے جاہلوں کی لیکن یہودی نسرانی تو پڑھے لکھے ہیں ان کا تو عام بندہ بھی جاہل نہیں ہوتا ان کے یہاں تو تعلیم لازمی ہے ان دو اب آپ انہیں کے بارے میں دیکھ لیں کہ ان کے مذہب کا کیا عالم ہے کہ آپ ایک ہفتہ گناہ کرتے رہیں اور پادری کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیں وہ معاف کرتے رہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ گناہوں کی معافی کا چارج جو ہے وہ پادری صاحب کے پاس ہے اور پادری خود بھی کیا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو اور کتنا عجیب سا عقیدہ ہے کہ جی ہم سلیم کی اس لیے قدر کرتے ہیں ہم نے گلے میں رکھی ہوئی ہے ہم جیب پر نشان بناتے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے ہم کراس کا نشان بناتے ہیں کہ علیہ اس السلام کو جو صلیب دیا گیا نا اس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ علیہ اس السلام جو ہے وہ چوری پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر گئے وہ اللہ کے بندے جب چولی پہ چڑھ گئے جو اپنی ذات کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے ان کو بھی سمجھ نہیں آتا تو اس لیے اب آپ ان قرآن کے ان واقعات کو جب پڑھے تو اس میں رخو کیا اور ایک آیت کو بار بار پڑھیں ایک دفعہ نہیں آپ تین چار آیتیں مسن پڑھیں لیکن ان کو بار بار پڑھیں اللہ کے قرآن کا موجودہ دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اور غور کریں گے قرآن خود بخود سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا چاہے وہ آپ زبان نہ بھی جانتے ہوں آپ ترجمہ نہ بھی جان کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلام اللہ سے اور اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی بات کو ہر کوئی سمجھتا آپ دیکھیں نا کہ جانور ہیں بکریاں ہیں ریوڑ ہیں بینسیں ہیں گائے ہیں اونٹ ہیں گھوڑے ہیں گدا ہیں آپ لاکھ چیخیں لیکن جب اس کے چرانے والا اس کا رائے آواز دے گا تو فرن آ جائے کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچان تو ہم کیسے بننے ہیں کہ مالک کا کلام نہ پہچان یہ ہو سکتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے آداب ہیں کہ آپ باوجود آپ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوں اگر آپ کا بستر ہے تو بیٹھ چادر جو ہے پاک ہو اور سامنے آپ قرآن کھول کے اور ایک آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ میرا مولا ہم تو اجمیر لوگ ہیں یہ تیرا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے ہم اس کے حقائق کا ادراک تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ آ جائے تو آپ جب پڑھیں گے دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ تو پھر اللہ کے قرآن میں آپ کا مانسط ہونی پیدا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو بات سمجھ جائے گی اور پھر جب سمجھ آنی شروع ہو تو پھر غور کریں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں نہ کیا کہ چلو جی قوم نہیں مانتی تو نہ مانے ہم کیوں کام کا لڑائی لیں نہیں مانتی نا مانے جیسے آج کل ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا جی تو آپ نہیں نہ بیٹ تین کی یعنی تم اپنی نبیٹتے رہو تمہیں کیا دوسرا کیا کریں اسلام یہ نیچے اسلام نے تو تمہیں خیر امت بنا کے بھیجا اور پھر قرآن اسی لیے یہ تو آیا ہے کہ ہم غور کریں کہ دیکھو اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری قوم ایک طرف اور آگ جنا دی اور آگ اتنی تیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مسئلہ ہے کہ کیسے ڈالا جائے تو نام کا ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے دنیا میں منجینک کی جان تھی اب تو غیر منجنیگ سے بھی اور چیزیں آ گئی اب تو دنیا میں بڑی بڑی چیزیں آ گئی میزائل آ گئے لانچر آ گئے جہاز آ گئے کیا کیا بلائیں آ گئے اس دور میں بہرحال جو ہے یہ ایک بڑی نئی چیز سمجھی جاتی تھی جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا تو منجنیک بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیک کے اندر بٹھا دیا گیا اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ ہم اس کو کھینچیں گے رسیوں کو اور چار رسیاں بانی ہوئی تھی جب اس کو بہت بڑا لمبا جھولا دیں گے تو پھر دو رسیاں کھینچیں گے تو وہ الٹ جائے گی اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ پہ اب آپ اسی منظر کو ذرا آنکھوں میں رکھ کے دیکھیں کہ کیا علم ہوگا کہ سامنے آگ جا رہی اور آدمی منجنیک میں بیٹھے اور اسے پتہ ہے کہ دو منٹ کے بعد مجھے جلا دے گیا لیکن اس کے باوجود بات تو صرف اتنی تھی نا کہ وہ مجھے میں بیٹھے بیٹھے بھی کہہ دیتے اپنی قوم سے برادری سے اس وقت کے جباروں سے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں اہم میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا ٹھیک وڈرا کرتا ہوں تو کیا کہتے ہو وہ کہتے کہ مسئلہ حل ہو گیا اچھی بات ہے پھر کیوں جلاتے وہ تو خوش ہو جاتے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا وہ کہتا دیکھو جی میں آپ کا علاقہ چھوڑ دیتا ہوں میں اپنی بات واپس لے دیتا ہوں آئندہ میں آپ کو اس موضوع پہ نہیں چھیڑوں گا مہربانی سوری لیکن اللہ کا نبی اپنے مقام پہ کہ جب میں حق پر ہوں تو مجھے پھر ڈرنے کی کیا جب میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں میں اللہ کی توحید کا اس بات کر رہا ہوں میں شرک کو بٹا رہا ہوں میں قوم کو جہنم سے نکال رہا ہوں بچانے کی کوشش کر پھر مجھے کیوں ڈر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیٹھے تو بعد روایات یاد میں آتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ صبح نقل و حمد اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی درگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا خلید ہے تیرا تیرا محبوب ہے بندہ ہے نبی ہے اور تیری توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے آپ مہربانی کریں ہمیں حکم فرمائیں اللہ نے فرمایا ملا کا اجازت جاؤ جاؤ میرے خرید کی مدد تو ملک الجبال آیا ملک ال صاحب آیا ہم فرشتہ آیا جس کی دبراہ تھے امر جس کی جہاں جہاں ڈپٹی ہے انہوں نے کہا خلیل اللہ مہربانی کرو ہمیں حکم دو ہم بارش دیتے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں ہم یہ آگ اٹھا کے ان پہ الٹ دیتے ہیں کہ تمہاری مجھے کوئی درد میں تم سے مدد نہیں لیں اچھا اگر زندہ ایک دوسرے کی مدد کرے تو یہ کوئی شرک بھی نہیں کفر بھی نہیں منہ بھی نہیں آپ میری مدد کریں آپ کی مدد لیکن مقام خری یہ ہے کیوں کہتا ہے نہیں حالانکہ اس کو پتا ہے کہ فرشتے اللہ کے منشے کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر میرے پاس آ سکتے ہیں اللہ ہی اجازت نہ دے تو فرشتہ کہہ دیا گا لیکن کہتے ہیں کہ نہیں کم پلا تم تم لوگوں کی مجھے ضرور اس کے بعد کتنی آتے ہیں جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں کہ خلیر اللہ میں تو آپ کا اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوں ہمیشہ علے کے آنے والا ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہونے والا اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے آپ مجھے فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر ہوں فرمیاں اما علے کا فرا حاضر آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے جبریل کو جواب دے رہے ہیں اسی میں آپ سوچیں کہ ہمیں تو کوئی خواب میں بھی آواز نظر آ جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے یہ تو سامنے جبریل کھڑا ہے کہ جناب حکم اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ شبہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں جبریل میری مدد کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا یا جبریل علیہ السلام کی طاقت میں بھی ہے کہ اس آگ کو بجھا دے یا الٹ دے ان کو یقین ہے کہ جو کریا سدوم جیسی چیزیں جو ہیں ایک پر پہ اٹھا کر لے جا سکتا ہے آسمانوں و تک یہ کیا چیز جی؟ لیکن فرمائیں آپ کی بھی ضرورت نہیں اور باد باب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبری علیہ السلام نے عرض کیا انہوں نے کہا ابراہیم الخرید کم از کم اپنے اللہ سے تو مانگو اس سے تو مانگ لو تو سیدنا ابراہیم الخرید مسکرائے اور فرمایا کہ جبراہیل مجھے یہ بتاؤ میرے اللہ کو پتا ہے یہ ہو رہا ہے جو انہیں کہا پتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر آگ جل سکتی ہے کہا، نہیں جل سکتی. اللہ اگر ہمیں جلانے پر راضی ہیں تو آپ بھی جلنے پر ہر منشے پر راضی ہیں اگر ان کا فرمان اور ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جل جائیں تو پتی. ایک عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا کتاب میں ذکر ہے عجیب بات انہوں نے کی ہے کہتے ہیں کہ اللہم انت فی السماء بدھ کا میرا اللہ یہ منظر عجیب ہے تو اپنے ملک میں آسمانوں میں اکیلا ہے اور آج زمین میں میں بھی اکیلا ہوں تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ایک اکیلا بیٹھا ہوں آپ کی ورزی اور آپ کے ہر حکم پہ راتی اس کے بعد جب کفار نے حکم دیا اور فیصلہ کیا کہ منجینی سے پھینکیں تو اللہ باغ فرما دیے کہ بھر ہم نے بھی فرشتوں کو نہیں کہا کہ جائیں ہم نے بھی پھر براہ راست حکم جاری کیا جس کو قرآن نے سورت صحافات میں ذکر فرما دیا ہے اور دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ یا کلار بردن سلامن البراہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ بلدن و سلامت اور ٹھنڈی ایسی نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈا کی تکلیف ہو آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی سردی زیادہ ہو تو پھر بھی تو تکلیف ہے اور اگر سردی اور زیادہ ہو تو ہے وہ تو آگ سے بھی زیادہ تکلیف ہے اس لیے میں بلدن و سلام ادا ابراہیم ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابن عباس اب فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور ساتھ پابند کر دیا کہ اللہ ابراہیم اگر اللہ آگ کو ابراہیم کی قید نہ لگاتے تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی اور پھر آگ نے عجیب منظر ہے کہ جب حکم ملتا ہے تو آگ صرف ان رسیوں کو تو جلا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے اور بادہ بھی تاکہ کسی طرح بھی نکل کے بھاگ نہ سکے کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچاؤ نہ کر سکیں اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں کپڑے اترے اسی بھی یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اولسا متی ابراہیم ہم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد جس کو لباس پہنایا جائے گا ابراہیم نے صحابہ نے پوچھا کہ کب لگے یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے ہم نما ہاں مجھ سے بھی صحابہ نے پوچھا حضور کیسے فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے پہلے میرے ابراہیم کو لباس کر تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو صحیح روایات میں بخاری میں موجود ہے تو اس وقت زبان پہ کیا کلمہ تھا ہسم اللہ حسم اور یہی وہ کلمہ ہے جو میرے محبوب نے سرکار دعالم نے اور صحابہ نے جنگ عہد کے موقع پہ کہا تھا کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ فاد ایمان کالو لم اللہ صحابہ نے بھی اور حضور نے بھی عہد میں کیا پڑھا تھا کہ ہسم اللہ اور بی عائشہ بی میں جب توہمت لگی اور بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ بھی یہ کلمہ آیا اس لیے یاد رکھے علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہو کتنے بڑے آپ امتحان میں مبتلا ہو جائیں کتنے اللہ معاف کرے آپ کے خلاف یعنی پادل بن جائیں مخالفتوں کے لیکن اس کلمے کی ایسی برکت ہے کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بلاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ و مطالعہ تعالیٰ ڈالتے اسی لیے بعض علماء ہے نے محض اس کلمے پر کتابیں لکھی یعنی حسب اللہ ہونے والے وکیل کے فضائل حسب اللہ ہونے والے وکیل پڑھنے کے فوائد پہ باقاعدہ مؤلفات ہیں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں تین سو دفعہ پڑھیں بعض کہتے ہیں تین دفعہ پڑھیں بعض کہتے ہیں پانچ سو دفعہ پڑھیں بعض کہتے ہیں چھ سو دفعہ پڑھیں تو مختلف پڑھنے کے تو طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ آدمی کلمہ پڑھے اور خدا یقین کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سرخرو فرماتے ہیں اور ہر دوسری سے بچا لیتے ہیں اگر سیدنا سیدراہیم الخریف کی زبان مبارک سے نکلا تو یہی کلمہ نکل اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی زبان سے کلمہ نکلا تو یہی نکلا حسب اللہ و نعم جی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عاب جب اتنا بڑا مسئلہ عفق پیدا ہوا تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا اللہ و نعم جی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آگ نے وسیاں تو جلا دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ اور بعد روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام ساتھ کرے یعنی اس وقت بھی ساتھ کرے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں صرف اتنی احساس ہوا کہ پسینہ آگے روشنی اور اس آگ میں ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں بعد روایات کے مطابق چالیس دن اور بعد روایات کے مطابق پچاس دن ابراہیم علیہ السلام نے گزارے اور سیدنا خلیل فرماتے تھے ار آپ آئیے آندھی سب سے بہترین میری زندگی کے جو دن تھے وہی تھے جب میں آگ میں تھا کہ جنت کا کھانا جنت کی نعمتیں جنت کی پوشاک جنت کا لباس اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی راحت تو آپ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ماں آخر ماں ہے کچھ ہے کافرہ ہے باپ کے بیٹے کے عقیدے پہ نہیں لیکن بیٹا آگ میں ہو تو جب ڈال دیے گئے تو باہر کھڑی کھڑی رو رہی ہے آخر ماں ہے آخر کچھ ہو جائے باپ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو باپ اور ماں دونوں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں خفیہ مقام پہ اور رونا شروع کر دیتے کہ میرا ہمارا بیٹا جل گیا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام تک حجاب ہٹا دو آگ کے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے ابراہیم بیٹھے جب ان جات کو ہٹایا گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعجب کلیمت مقالہ ابو ابراہیم کہ سب سے آ کلمہ ہے جو انہوں نے کہا کہنے لگے کہ نیمر رب ربو ابراہیم ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جس نے تیری آگ میں بھی دی اور ماں جب رونے لگی اور ماں نے فریاد کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اسی ماں کے لیے کیونکہ ماں دور سے چیختی ہے, روتی ہے، ایک دفعہ تو مجھے اندر آنے دو، بھی دعا کر دو، میں ایک دفعہ مل لاہی اسلام نے دعا کی اللہ نے حکم دیا کہاخل ہو کو مت جلاؤ ابراہیم کی اما آئی فکب اللہ تعالی سے بوسا بھی دیا ملاقات بھی کی فاتحا کتھا گلے سے بھی لگایا لگے اسلام نہیں دیا باب تو اتنے دن گزارنے کے بعد آگ کے امتحان سے گزرنے کے بعد تو ہمیں کیا دس قرآن پاک کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تشرک ان شرک او تھا کہ اے ایمان والوں اگر اللہ کی توحید کے لیے تمہیں آگ میں بھی ڈال دیا جائے تمہیں جلا ڈالا جائے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے لیکن شرک نہیں کرنا ہمیں کیا سبق ملا اس کی سر یہی وہ بات تھی نا آخر جس نے سیدنا بلال رضی اللہ انہ عنہ کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا کہ تڑپ رہے ہیں انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے آگ پہ ڈالا جا رہا ہے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور اسی شدت عذاب میں بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن جب ہوش آتا ہے تو زبان پہ ایک ہی بات ہے آہا تو سیدنا رحیم علیہ السلام آگ سے بھی نکلا اب جب آگ سے نکل آئے تو اس آگ کے فوراً بعد انہیں وقت کے اس وقت کے بادشاہ نے بلایا اب اسے پتا لگ گیا ابھی عجیب بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ یوں تو نہیں کر سکتے اس کا مانا ہے کہ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں مذاکرات کریں اور اسے یہ ضرور ناز تھا کہ میں بادشاہ ہوں میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے اور پھر میرے وزیر ہیں مشیر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے جس کا کوئی ساتھی بھی نہیں چلو اگر ہم اس طرح اس کو شکست نہیں دے سکے وہ آگ سے بھی کسی طرح بچ گیا ہے تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم اسے باتوں میں شکست دے سکیں شاید تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے پر نہیں یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ پوری طاقت ایک طرف ہے اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے اور وہ بھی جوان آدمی فتح ہی اد کو ابراہیم بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ بات کرنے سے مشہور تاریخی روایات کے مطابق یہ بادشاہ جو ہے ملک کے اور اس کا نام تھانی مرو اور یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں گویا پوری دنیا پہ حکومت ورنہ ان کے بعد کوئی ایسا آدمی پھر نہیں آیا یعنی اپنے اپنے دور آج تو دنیا بدل گئی آج تو حالات ہی بدل گئے وہ چار بادشاہ جو تھے دو مسلمان اور دو کافر مسلمانوں میں جو بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ گویا کہ سپنا کی ہے ایسی کسی کو نہیں ملی ایک سیدنا نا علیہ السلام اور ایک دل کر لیں یہ ایسے دونوں بادشاہ ہیں کہ ان کو اللہ نے جو چیز اور جو نعمتیں اور جو قوت اور جو طاقت اور جو شوکت اور جو وسط عطا فرمائی ہو کسی کو نہیں اور کافروں میں بھی دو بادشاہ گزرے ہیں ایک نمرود اور ایک بخت نسل انہوں نے بھی اپنے دور میں گویا کہ پورے اس وقت کی آبادی پہ حکومت کی ہے ان میں یہ نمرود تھا جس نے چار سو سال تک حکومت اس دور میں لوگوں کی عمر جو ہے پانچ پانچ سو چھ سو ہزار ہزار سال تو یہ نمرود جو ہے بلے کے جو ہے بہت بڑا جابر جبار متکبر ابراہیم علیہ السلام آ اس کو بھی اللہ نے اپنے قرآن میں سیدنا ابراہیم کے قصے میں اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے عجیب بات ہے کہ اللہ نے پچیس صورتوں میں اس کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن باقی 73 آیات میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دکھا تو کس مناد ابراہیم علیہ السلام نرود کے ساتھ جو اس کو بھی اللہ نے قرآن حاج ابراہیم فی ان آتاہ اللہ الملک إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي في الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ <الظَّالِمِين> اللہ ہے کہ میرے نبی الم تار عید الزی یعنی تالم رؤیت جو ہے یہاں علم کے معنی میں ہے کہ میرے محبوب آپ کو علم ہے کہ ابراہیم نے جلام کا جو بادشاہ ہے وقت کے ساتھ بلاذ رہ وہ بادشاہ کون تھا نیبرو اور منادرا جب ہوا تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی خدا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے تم خدا ہی کا دعویٰ کرتے ہو خدا تھوڑے ہو تو. تو مجھے خدا نہیں مانے تمہارا خدا کون ہے ربی اللہ جو ہی میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے اب بادشاہ کہتا ہے ہےنا امید کہتا ہے ابراہیم اسلام اگر رب کی یہ صفت ہے کہ مارتا ہے اور جلاتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کیسے کر سکتے ہو جی دو قیدیوں کو جیل سے بلا دیا جن کے بارے میں سزائے کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک کو ابھی سزا نہیں ہوئی تھی دونوں کو بلا لیا اور جس کو سزائے موت ہوئی تھی کہا جاؤ میں نے تمہیں بری کیا اور جس کو نہیں گا اس کو قتل کر دو ہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں نے دیکھو نا اس کو سزائے موت ردی گویا مر گیا میں نے جلا دیا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک تو یہ کودم ہے اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا اور یہ کیا کہا بھئی مارنا اور جلانا یعنی کسی چیز کو زندہ کرنا جلانا اس میں حیات ڈالنا کہ بندہ کچھ نہیں لیکن اللہ نے ایک بچے کو پیدا کر دیا یہ احیاء ہے اور پھر اس کو موت دینا یہ یہ کہہ کہ قیدی کو چھوڑ دینا ہے کسی دی کو سدایا موت دے دی دینا ایسے تو میرا ایک عام بچہ جو ہے وہ بھی کبھی تلوار دے کے نکڑ میں کھڑا ہو جائے گزرے اس کو مار مارڈر ہو گیا میں بھی خدا ہوں اس لیے کہ میں نے بات دیا یہ کیا بات ہے اس طرح تو سانپ بھی کسی کو ڈنگ مار کے مار دے تو سانپ بھی خدا ہو گیا ہر زہریلی چیز جو ہے وہ کسی کو مار دے بھی وہ بھی خدا ہو گیا اچھا شیر آئے دیکھے بندہ کھڑا ہے اچھا جی نہیں کھاتے واپس چلنا دیا بچا دیا اس نے بھی بچا دیا یہ کیا بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کرسی پر تو بیٹھا ہے ہے کودل عقل ہوتی تو کوئی خدا بندہ بڑا بندہ اگر عقل ہوتی تو کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے جو صبح و شام لیٹرین میں اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بات فرمائی ہے اللہ ان کی شان کو اور زیادہ بلند فرماتے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے اور بڑا بنتا ہے ابل ہوں و ہو فرماتے تھے کہ اس کی ابتدا گئے گندا پانی بدبو دار نہیں حقیر کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو نیند نہ آئے گا اور آخر انجام کیا ہے جیفا یعنی مر جائے اس کو رکھ دو کتنے دن رکھیں گے آپ تلاجی میں نہ رکھیں ایسے رکھ کے دیکھ لیں کہ چلو جی ہمیں اپا سے پیار ہے دو چار دن رکھتے ہیں گھر میں سارا محلے والے آ جائیں ڈنڈے دیکھے کہ جی نکالو کیا بدبو ہو گئی کیا آداب آ تو بھر میں ابل جس کا لطفہ ہے اور انتہا جس کی جیفا ہے وہ سے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں اور میں کس بات کی اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اول نطفت البتدا کیا ہے نطف اور درمیان کیا ہے فرماتے ہیں ساری زندگی پیٹ میں اٹھا کے کی کیا پھر رہا ہے گندگی گزرا اور موت کے بعد کیا ہے جیفا تو اکڑ کے صبح اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے سیدنا علی عجیب بات کیسے نہ کریں جو دنیا کا اللہ کے نبی کے بعد تیسرے نمبر پہ خطیب گزرے ہیں سید علی تیسرے نمبر کا خطیب ہے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد اتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا لکھا آدمی ہے تو سید علی رضی اللہ تعالی نے فرما دیتے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان کے تکبر کرنے کے بعد جناب میں ایسا اور میں افسر اور میں بھائی اللہ نے انسان بنایا ہے تو تواز اختیار کرو انکساری اختیار کرو اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اور شان دے اللہ تمہیں اور عظمت دے اللہ تمہیں اور عزت دے تم جتنی جھکو گے اور اٹھو گے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس درخت پہ جس شاخ پہ سبر لگا ہوا وہ شاخ ہمیں سے جھک اور جس درخت پہ کچھ نہ ٹنڈ ونڈ کھڑا ہوگا آ کے دیکھنے لیں آپ یار ہر وہ شاخ جس میں سبر لگا ہو جب یا اسے اللہ دمن جھک تو حضرت رضی اللہ نے کیا جی بات فرمائی فرمائیں مجھے حیرت ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ غذا انسان کی کیا ہے شہد اور فرمایا وہ شاد کیا ہے ایک کیڑے کا فضلہ ہے گندگی ہے کیڑے کی شہد کی مکھیاں گندگی نکالتی ہیں نا وہی تو شہد ہے اور کیا ہوتی ہے کھاتی ہے جو نکالا وہ شہد ہے کہ اس کی اعلیٰ ترین غذا جو ہے وہ ایک مکھی کا گند ہے اور کہنے لگے کہ اس کا اعلیٰ ترین لباس کیا ہے جی فلاں آدمی بڑا آدمی ہے جی ریشمی کپڑے پہنتا ہے ریشم کیا ہے کیڑے کا گند ہے پر میں اس کا آلہ لباس کیا ہے وہ بھی کیڑے کی گندگی آلہ خوراک کیا ہے وہ بھی کیڑے کی گندگی اور خود اٹھا کے کیا پھر رہا ہے وہ بھی گندگی مرنے کے بعد کیا بن جانا ہے وہ بھی گندگی اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں خدا ہوں اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ بیٹھے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں آجیب بادشاہ اچھا ویسے بادشاہ ہوتے ہیں اللہ بادشاہ اللہ ہمارے ہاں تو عام محاورہ ہے کہتے ہیں بادشاہ بادشاہ بادشاہ کیا ہمارا کچھ نہیں سمجھتا بادشاہ اس لیے محاورہ ہو جاتا کیوں اصل وہ سمجھتے ہیں اس لیے نہیں کہ سمجھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی سمجھ پھر کام کرنا چھوڑ دے وہ ہمارے ہاں ایک نواب ابو ہلکو تھے انہوں نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ کچھ مجسٹریٹ بھرتی کرتے ہیں اور کچھ ان کے ریڈر اور کچھ ٹھیک تو وہ مشیر صاحب نے جب بھرتی کی نا جی ماشاء جو بی اے ایم اے تھے ان کو تو بنایا ریڈر اور کلرک اور جو میٹرک پاس اور مڈل پاس تھے ان کو بنا دیا مجسٹریٹ اب جناب سارے سٹیٹ میں بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ یہ اچھا تشیر ہے بھائی ایک آدمی بیچارے نے ایم اے کیا ہے وہ تو بنے گا کلر اور ریڈر اور جو میٹرک پاس ہے یا مڈل پاس ہے وہ بن گیا ہے جناب مجسٹریٹ نواب بہلپور کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ کیسی بھرتی ہے یہ تو دنیا کا کوئی نرالا نظام ہم نے دیکھا ہے تو نواب صاحب نے اس کو بلایا کہا مشیر صاحب یہ آپ نے کیا حرکت کی نے کہا سائیں مجسٹریٹ نے تو سنانا ہوتا ہے فیصلہ لکھنا تو انہوں نے ہوتا ہے یہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے اس کے پڑھے لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے بتنے کا سائیں ویسے آپ کی بردی ہے صاحب نے تو صرف منجور نہ منجور کرنا ہوتا ہے اس نے نہ لکھنا ہے نہ اس نے شہادتیں قلم بند کرنی ہیں اس نے تو گارڈر سنانا سنانے کے لیے مڈل پاس کافی ہے تو اس لیے جب یہ عالم ہو آج میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کا کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے حضرت تشریف لائے ایک اسکول کے پرنسپل کالج کے پرنسپل کے پاس کہ چوکی دار کی جگہ خالی ہے مجھے وہ دے دو تو نے کہا کچھ پڑھے لکھے اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا دس خط تو کر لیتے نہیں جناب میں تو انگوٹھا اس نے کہا پھر میں نوکری نہیں دے نہ وہ جناب یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا چیئرمین بن گیا اب ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن لڑا ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں آ گیا بنتے بنتے منسٹر بن گیا اور ایز وزیر اسی کالج کا وزٹ کرنے کے لیے آیا پرنسپل سارے لائن لگے ہوئے ہیں وزیر صاحب آ رہے تو سارا دورہ بھگتنے کے بعد جب جانے لگے تو پرنسپل کو بات تو یاد تھی نا تو اس نے ایسا ایسا کہا تو نے کہا جناب کاش کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو پتا نہیں آپ کہاں پہنچتے دے گا پھر آپ کا چپراسی ہوتا اس <laughs> نے تو اس انداز میں کہ بھی میں اس کو یاد بھی دلا دوں اور برا بھی تو نہ سمجھی نا وزیر ہے نا نوکری سے میں نکال دوں گا سر آپ نے دیکھے نا کیسے ترقی کی ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کیا بنتے تو نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا چوکی دار ہوتا شکر ہے میں پڑا ہوا نہیں تھا تو جب یہ عالم ہو تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی انہوں نے کہا یہ تو سمجھا ہی نہیں ہے عجیب آدمی ہے ایک قیدی کو چھوڑ دو بس میں مارتا ہوں جاتا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں ایک تو عامت الناس کو بھی سمجھا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے انبیاء سے کہ جب مناظرہ کر رہے ہو یا مقابلہ کر رہے ہو یا باطل کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو ایسی بات کرو جو عام مت کو سمجھو احمد الناس کے سمجھ میں اگر بات نہ آئے جیسے حضرت حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا دونوں اپنے وقت کے جید عالم تھے تو جب مناظرہ ہوا تو حضرت واللہ حسین علی صاحب نے قرآن کی ایک عکایت پڑھی تو اس کا ترجمہ بھی آن فرمایا تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کلّی ہے تو حضرت میں آپ نکا پیت صاحب کیا کہہ رہے یہ کلو جدید نکل آئی میں قرآن پڑھتا ہوں تم کلیاں نکال کے بیٹھے ہو تو اس لیے بات یہ ہے آپ کو کلو جدید ایک باریک جی، ایک علمی اصطلاح ہے آپ لوگوں کو کیا پتا کہ کلی کیا ہے جدید کیا ہے ذاتی کیا ہے حقیقی کیا ہے اتائی کیا ہے حکمی کیا ہے ان کو کیا پتا ہوتا ہے ان مصطلحات کا ابراہیم علیہ السلام نے اب پھر وہ